ورب الينجي وما نتوى سوى ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا اله الا الله واشهد أن محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رتيبا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 وشر الأمور ومدساتها وكل مهتسة بدعة وكل بدعة ظلالة وكل ضراغة في النار فعوذ بالله السميع يليم من الشيطان الظليم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نسره الله إذ أخرجه الذين كفروا فامي سنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إنا الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل قلمة الذين كفروا السفلاء وقلمة الله هي والله عزيز حسين موطرم سامين حاضرين مسجد نوجوان ساتيو یہ جی ہم نے سورہ توبہ کی ایک آیت پڑھی ہے آیت نمبر چالیس جو آج خطبے کا اصل موضوع ہے ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ مکے سے مکے سے, سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اسی واقع ہجرت کا کو بیان کیا ہے اور آج کا خطبے کا موضوع جو ہے وہ اصل میں ہجرت ہی ہے آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مقرمہ میں پیدا فرمایا چالیس سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت اور اشالت سے نوازا اور اللہ رب العالمین نے جب قرآن پاک آیت نابل کی آیت نادر کی یا مدثر قم فعر و رب فقبر اے ہمارے نبی آپ اٹھیے اور اپنی قوم کو ڈرائیں اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کریں جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو تبلیغ کی دعوت حکم دیا کہ اب اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائیں اور پوری قوم سے کہہ دیں کہ ات رکو اللہ وت رقو ماں کا ایک اللہ مطالح کی عبادت کرو اور تمہارے باپ دادا آج تک کن مورتیوں کی پوجا کرتے رہے سب سے بعد آ جاؤ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دعوت کو شروع کیا تو پوری قوم آپ کے دشمن ہو گئی اور دشمنی نے پیش, پیش آپ کا سٹا ابو لہج دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی کے حکم کے مطابق برابر دعوت دیتے رہے اور تبلیغ کرتے رہے یہاں تک کہ جب کچھ لوگ مسلمان ہوئے تو کفار مکہ ان کو بہت ہی تکلیف پہنچاتے بن خپا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو کفار مکہ آگ کا انگارہ جلاتے اور جب آگ کا انگارہ جل کر کے آگ کا انگارہ تیار ہو جاتا تو ان کے کپڑے اٹھا کر کے ننگے بٹن اسی آگ پر لٹا کر کے سینے پر لکڑی رکھ کر کے دونوں طرف سے دبا دیتے تھے تاکہ کروٹ نہ بدل سکیں یا اپنی جگہ سے سڑک نہ سکیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم کے سامنے یہ سب کچھ ہوتا رہا حضرت بن عرت رضی اللہ سالان ہو کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم پورے مت نے کسی ایک آدمی کے اندر ہمت نہیں پڑتی تھی کہ آ کر کے کبھار مستا کو منع کریں اور ہمیں اس تکلیف سے بچائیں اے سارے لوگ خاموش رہتے تھے کیوں چند نام کے چند آدمی سنے مسلمان تھے باقی پورے پفا مکہ مشکل تھے سب کا اتفاق تھا کہ میں اس طرح سے تکلیف نہیں کہتے ولہ میری بٹن کی چربیاں جب پیگل پگھل کر کے گرتی تھی تب آپ کا انگارہ جو ہے بلجھا جایا کرتا تھا اسی طرح سے حضرت بلال رضی اللہ تالان عنہ کے بارے میں جانتے ہیں آپ برادر کہ حضرت بلال رضی اللہ تالان ہو جب کلمہ آپ تو ان کا آسا جو تھا جس کے یہ غلام تھے اس کو اتنا سخت غصہ آیا کہ حضرت بلال رضی اللہ سالن کے ہاتھ میں رسی باندھ کر کے اور ننگے بدن تکتے ہی پہاڑوں پر مکے کے اندر گھسیٹا جاتا اور ان سے کہا جاتا کہ بعد آ جاؤ ورنہ اسی طرح سے تم کو میں ہم گھسیٹتے رہیں گے لیکن یہ مرد مومن کہتے اللہ اللہ ایک اللہ کی روا کسی اور کی عبادت نہیں کرتا حضرت سمیہ حضرت عمار حضرت یاسر یہ تینوں ماں بے میاں میاں سے اللہ اکبر ان کو اس طرح سے کفار مکہ تکلیف دیا کرتے تھے کہتے ہیں ایک دن کفار مکہ مل کر کے ہمیں ہمارے والد کو ہماری ماں کو بے سکی مار مار رہے تھے نبی رہسرآم کو ادھر سے گزر ہوا تو ہم نے کہا یا رسول اللہ اللہ کے لیے کرا دعا کر دیں کہ اللہ اس مصیبت سے ہم کو نجات دے گی کہتے ہیں کہ نبی رہسرآم اس موقع پر ساتھ رمایا گا آ گیا پھر مل جن او سما تارا رہے تا آر یاخر ذرا صبر کرو یہ جو تم کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو اندا کو تمہارے اس تکلیف کی برکت سے اللہ نے تم تینوں کا ٹھکانا جنت میں بنا رکھا ہے میرے بھائیوں جس طرح میں طرح طرح کی تکلیف اور پریشانیاں سارے مکہ دے رہے تھے نبی علیہ السلام السلام نے یہ تین ساتھ روایا پڑھنے والوں لو صاحب تم ملکا لا مرکن لا لال مند احد او گماکارا رہا سم آپ نے سنا کہ ہر شاہ کا بادشاہ جو نگاسی ہے اس کے ہاں کھلی آزادی ہے دین پر عمل کرنے کی کھلی آزادی ہے وہ ادب انصاف کرنے والا بادشاہ ہے اس کے ہاتھ کسی پر ظلم نہیں ہوتا تو آپ نے ایمان لانے والے لوگوں کو بلایا اور فرمایا کہ یہ مکہ کے لوگ بہت تم کرتے ہیں اس لیے میری رائے ہے لوگ تم ادا ہر ستے لا اہر تم لوگ ہر اگر چلے جاؤ تو بہت بہتر ہے کیونکہ میں نے سنا ہے کہ ہر کا بادشاہ بڑا عادل اور بڑا نیک طبیعت کا ہے, ہے تو عیسائی ہے وہ نسارا نسراری لیکن پریک طبیت کا ہے اس کے ہاتھ کسی پر ظلم نہیں کیا جاتا اس کے ہاتھ تینی آزادی ہے تم سارے لوگ وہیں چلے جاؤ حضرت جا پڑے تیار رضی اللہ ہو عنہ ہو جو آپ کے سگے سے علی نبی طالب رضی اللہ سالان ہو کے سگے بھائی جافر تیار جن جو جعفر جاپر جعفر کی نبی تعلیم ہیں رضی جن کا لقب جافرے تیار ہے رضی اللہ تعالان ہو تقریباً ستر کے قریب صحابہ کو لے کر کے اجرت کر کے چلے گئے ہرشا وہاں جب یہ لوگ ہرشا پہنچے یہ مسلمان ہرشا گئے تو کبار مکہ کو جب پتا چل گیا کہ اب جو بھی مسلمان ہوتا ہے وہ آرام کا سانس لینے کے لیے ہمارے ظلم سے بچنے کے خاطر وہ ہرشا چلا جاتا ہے تو انہوں نے بڑے توفے صحاف دے کر کے قبار مکہ میں جو بات کرنے میں بڑے تیز اور سرار تھے اپنا ایک وقت بھیجا یہ وقت وہاں پہنچا اور جانے کے بعد بار نجاسی بادشاہ کو توڑنے سہایت پیش کیا اور نجاسی بادشاہ نے پوچھا ہم کا جو بادشاہ تھا اسی کو نجاسی کہتے ہیں پوچھا کہ تم لوگوں کی آمد کس میں پر ہوئی تو اس موقع پر ان کپار مکہ نے کہا بات اصل یہ ہے ہمارے غلام ہیں جھوٹ بولے ہمارے چند غلام ہیں وہ ہمارے یہاں سے ہم سے بغاوت کر کے وہ ہمارا کام نہیں کرنا چاہتے بغاوت کر کے آپ کے یہاں واپس آ گئے وہ مکے آ ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ان غلاموں کو واپس کیا جائے لیکن بادشاہ جس کی نہیں اس طرح کو کام کر دیں کہ ان نبیہ ملے اے لوگ ہم سب ایک بادشاہ نجاتی ہے جو بڑا عدل و انصاف سے کام لیتا ہے اس کے ہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا نبی علیہ صاحب کام کی تاریخ کر دینا یہ بہت ہی بڑی چیز تھی اس کے حق میں اس میں عدل و انصاف کے تقابے کو سامنے رکھتے ہیں کہا ٹھیک ہے آپ لوگ نہیں بیٹھے آپ کے غلام جو بھاگ کر کے آئے ہیں وہ کار مکہ کے وقت غلام بتا کر کے واپس لانا چاہتے تھے نگر کی بات جانے کا تھی کہ تم لوگ بیٹھو تمہاری بات ہمیشہ ہمارے قابل قبول ہے ہم ان کو بلا کر کے پوچھتے ہیں جب حضرت جا پڑے اپنے تمام ساتھیوں کو کو لے کر کے جو اپنے تیر کو بچانے کے لیے اپنے ایمان کے حفاظت کے لیے اپنے اہلویال کو اپنے مکہ کو اپنے کاروبار کو اپنی تجارت اپنی زندگی بھر کی بنائی ہر پراپرٹی کو چھوڑ کر کے صرف ایمان کی حفاظت کے لیے ہر چڑھے تھے وہ سارے چارے اکٹھا کیے گئے نگا کی بادشاہ نے پوچھا کہ بھائی تم لوگ ان کے غلام ہو تو الحمدللہ، ہم لوگ کسی کے غلام نہیں ہم سوادان ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں ان سے پوچھو کہ میں کس کا غلام ہوں کچھ فارغ مکا سبق لاجواب ہوا وہ کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتا تھا کہ ہمارے غلام ہیں پھر اس موقع پر مجاشی بادشاہ نے پوچھا کہ آپ تم سے ہم پہ ڈاکر تیار امیر سے انہوں نے کہا کہ ہم لوگ مردہ کھایا کرتے تھے شراب پیتے تھے جلا کاریاں کرتے تھے حرام کاریاں کرتے تھے بتوں کی پوجا کرتے تھے اپنے خالق اور مالک کو ہم لوگ بولے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہی کام کا ہمارے ہی خاندان میں ہم جس کو ہم جانتے پہچانتے ہیں باپ دادا کو بھی جانتے ہیں اللہ نے ایک نبی بنایا جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ تعالیٰ نے سرم کیا اور وہ نبی بن کر کے ہمارے ہاں آئے تو انہوں نے ہم کو کہا جوش نہیں بولا کرو شراب نہیں کیا کرو حرام کاریاں نہیں کیا کرو کسی کا مال نہیں بسب کیا کرو ہمیشہ سچائی سے کام لو وس رو ماں کا نا اور جن کو پوجا کرتے تھے ان کو چھوڑ دو بات سلے اللہ نے رحمت بنا کر کے ہمارے یہاں ندی بھیجا اور اللہ کے نبی میں جب یہ کام تھی ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کیا مسلمان ہو گئے تو یہ سارے لوگ ہم سے ناراض ہو گئے ہیں اور شہیدوں نے ہم کو بہت تن دیا تو ہمارے ندی میں آپ کے ادر و انصاف سامنے رکھتے ہوئے آپ کے یہاں ہم لوگوں کو بھیج دیا کہ ہم آ کر کے آپ کے ہاں رہتے جو آپ کے ہاں ظلم نہیں کیا جاتا کسی پر آپ کے ہاں دین بھی آزادی ہے جیسے جو چاہے اپنے دین پر قائم رہے ہمارے ندی نے مشورہ دیا اور ہم آپ کے ہاں آئے ہوئے ہیں بات بادشاہ بڑا خوش ہوا کہا اچھا گنا بتاؤ تمہارے ندی کتاب جو کتاب ہے کچھ تمہیں یاد ہے کچھ سنا سکتے ہو جافرے تیار بھی تھا ہم آپ کو بھی سناتے ہیں اور پھر جافرے تیار رضی اللہ تعالیٰ بھرے بننے نے جہاں جا کی بادشاہ اپنے تمام وزراء کے ساتھ موجود تھا کب مکہ کا وقت وہی سر نیچے کیے بیٹھا ہوا ہے اور یہ مہاجرین وٹاروں کا جروح ہم موجود ہے کیا پر تیار رضی اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کی تلاوت شروع کی جب سورہ مریم کی مریم کی تلاوت کرتے ہی عیسائی پر پہنچے ویسا مری جام تدت مینہ لا مکان حد تدت مین دونوں ہی نامہ جب یہ پوری آئے حضرت مریم کا واقعہ کیسی حضرت عیسیٰ پیدا ہوئی حضرت عیسیٰ کی دعوت کیا تھی اللہ تعالیٰ نے حضرت عیشا کی حلق پیدائش کیسے کی پورا بیان آنا، تو کے اندر آتا ہے نجاتی بادشاہ اتنا زیادہ متاثر ہوا اس قدر پرانی آیات کو روتا، روند، سن کر کے رونے لگا کہ اس کی داڑھی مبارک تھا اس کی داڑھی سر ہو گئی اور وہ سر لا رہا تھا حد پہ جا تیار کو کہا جا جعفر اب بس کر دو اور پارے مکہ کعبہ سے جو جھوٹوں کا وہاں موجود تھا ان کو ختاب کرتے ہوئے اپنے تمام وزیروں کو اور ایک مخاطب کرتے ہوئے تھا اللہ کی کسم کھا کے کہتا ہوں نہادہ ہی مریم ہر ماہ یہ دن کا اٹھایا اس کے سخت پر میں چھپا ہوا تھا اور سن لو اللہ کی کسم کھا کہتا ہوں یہ شخص جافر تیار جو قرآن کی آت سلامت کیا ہے جو آخری نبی محسوس پر نادر ہوئی ہے کتاب اس کتاب کو میں نے سنا اور ان کی تعلیمات کو میں نے معلوم کیا اللہ کی کسم خواب کہتا ہوں جس کو ہم نبی مانتے ہیں اللہ کا بیٹا مانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ کو خراب اور اس نبی کل آئی کتاب نے برابر کوئی فرق نہیں دلا سکتا ہم یقین کرتے ہیں کہ وہ سچے نبی ہیں اور یہ سچے مسلمان ہیں یہ وقت میں ان پر ظلم کیا ہے دندا کر کے بھلے ہیں اور سارے وقت وانوں کو تارے شاڑوں کو دودگار کر کے اس نے بگایا اور مسلمانوں سے پوچھا کہ اب اپنا بتاؤ ہمارے سامنے تمہاری حقیقت کھل کر کے آ گئی ہے تم کیا چاہتے ہو مسلمانوں نے کہا صاحب ہم کچھ نہیں چاہتے ہمیں دین پرمر کرنے کی آزادی ہو اور آپ کے ملکے میں رہ کر کے ہم لوگ محنت مزدوری کر کے اپنے کھانے پینے کا انتظام کر لیں گے یہ سہیلی ہجرت تھی جو بس سا کی طرف کی گئی ندی سرات واس مکے ہی کینڈر کے رہے آپ نے ہجرت نہیں کیا شادی یہاں تک کہ تیرہ سال گزر گئے تیرہ سال تک آپ پارے مکہ کے اینڈ اور ان کی تقریر پر قبر کرتے رہے طرح طرح کی مشکلات آتی رہی اوپار مکہ نے آپ پر ظلم کیا تو آپ نے کبھی ان سے بنوانا لیا بلکہ آپ نے دعا کی اللہ آیا نمون اللہم قومی فا انہم لا یا اللہ دیکھوں گی صحیح نہملہ آیا نمون آپ کا یہ علم تھا آپ کا یہ تحمل تھا آپ کا یہ صبر تھا تو کیا مسک آنے والے مسلمانوں کے لیے اس کو قائم کر دیا کہ اگر سیروں کی طرح سے تکلیف پہنچے اس دین کی راہ میں شریعت کے راہ میں اسلام کی پابندی کرنے میں اگر تمہیں کبھی چیز اور تکلیف پہنچتی ہے تو نبی کو ذرا دیکھو تیرا ساتھ نبی نے تحمل سے کام لیا ہے صبر سے کام لیا ہے برداشت کیا ہے ہر قسم کی مصیبتوں پر صبر سے کام لیا مت آنے والے مسلمانوں کے لیے اللہ تعالی نے اعلان کیا لکڑ کار رکوں کی اللہ لمن عس وطن حسنت المن کا جو قیامت چاہتا ہو اور جو مسلمان اللہ کا ذکر کرنا چاہتا ہو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہتا ہو اور چنک میں جانا چاہتا ہو اسے آخری نبی کے طور طریقے میں عثوا ملے گا بہترین عثمان نبی رہے صرف صاحب کہے گائے مکہ دانیاں دیتے ہیں آپ کی راہ میں کانٹا بچاتے ہیں آپ محمد میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو افان آپ کے سر پر اوٹ کی وہ جھڑی ڈال دیا کرتے ہیں طرح طرح کی تکلیفیں دیتے ہیں لیکن نبی ان کے میں پر دعا نہیں کرتے دعا کیا کرتے ہیں اللہ صحیح نہ اللہ اس میں بھی قوم کو وقت دینا یہ میرے ساتھ سب کچھ اس لیے کر رہے ہیں حقیقت کا علم ابھی تک نہیں ہوا ہے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو طور و تحمل کرنے کی تو فکر فرمائے تیرہ سات مکمل ہو گئے اسی اصلاح میں آپ کو میراج کرائی گئی اور بڑے بڑے حادثے پیش آئے اب اللہ رب العلی نے تیرہ سال کے بعد حکم دیا کہ ہمارے نبی اب آپ ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں نبی احساس خان جب مدینہ ہجرت کرنے کے کیے تو جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا آپ نے ہجرت سے پہلے دو چیزوں کا بڑا خیال رکھا ایک چیز تو یہ کہ آپ نے اپنا بہترین ساتھی منتخب کیا کہ سفر میں ہمارا بہترین ساتھی ہونا چاہیے اور آپ نے پورے مسلمانوں نے حکومت صدیق رضی اللہ سالانہ کو منتخب کیا کیوں صدیق اکبر سے بڑا مسلمان نہ کوئی پہلے گزرا ہے نہ قیامت تک گزرنے والا ہے صدیق اکبر کو آپ اپنا ساتھی مقرر کیا ایک رات کو آپ جب نکل کے جانے لگے رات کی تنہائی میں ابو بکر صدیق ربی اللہ تعالیٰ ہو کو لے کے جب گھر سے باہر نکلے ہی راوے سے تو علی ربی اللہ تعالیٰ ہو جو نوجوان صحابی تھے نبی رہنے بستر پر لے کا اور لے کی وجہ سے تھی آپ کے سارے دشمن کو فار متنا آپ کو تو جھٹلاتے رہے لیکن ان کا اس پر یقین تھا اس پوری قوم کے اندر پوری دنیا میں سب سے زیادہ امانت دار سب سے زیادہ دیانت دار محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اسی لیے کب مکہ کسی کے پاس کچھ مال ہوتا تو بطور امانت کے آپ کے پاس رسیہ کرتی تھی آپ کے پاس کافیوں کی بہت ساری امانتیں موجود تھیں سارے کافروں نے آپ کو تنگ کیا لیکن آپ نے ان کا مال حرف نہیں کرنا چاہا آپ نے علی رضی اللہ تعالان ہو کو اپنے بستر پر لکھایا اور سارے کافروں کی امانتیں آپ نے علی رضی اللہ تعالان ہو کے حوالے کیا اور فرمایا صبح ہوتے ہی ان تمام لوگوں کی امانتوں کو لوٹا دینا کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملا کہ محمد کل ہجرت کر کے گئے لیکن ہمارا ماں لے کر کے چلے گئے دشمن ہونے کے باوجود آج کسی کافر کو یہ کہنے کی شروعات نہیں ہو سکیوں نبی رحساستان نے ساری عمارتیں لوگوں کو پہنچا دیا علی رضی اللہ تعالیٰ ہو صبح اٹھ اور سارے لوگوں کی امانتیں ادا کر دیا ہر کافر کا مخبند ہو گیا نبی رہی خان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو لیے اور تین دن کے لیے سارے سور کے اندر جا کر کے چھپ گئے رات کو اپنے گھر سے نکلے مدین مدینہ جانے کے بجائے آپ سارے سور میں گئے مقصد یہ تھا کہ ہم سارے سور میں چھپے رہیں گے اور ایک سارے مکہ تین دن تک ٹوٹ کر کے جب مایوس ہو کر کے اپنے گھر میں بیٹھ جائیں گے تب ابو بکر کو لے کے ہم نکل جائیں گے نبی رہے اصراب کام رات کو دیکھتے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالان عنہ کے ساتھ گھر میں داخل ہوئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے نبی رہی شراب کا چل رہے تھے اے? اور نشانات قدم نہیں پڑھتے حضرت ابو ابر اس کو مٹا دے کہ کہیں ایسا نہ ہو کافروں کو نشان قدم پہ کچھ سراغ لگ جائے نبی علیہ رہی چڑھائی سی بارش کو صدیق کے نبی علیہ رات شام کو اپنے چندوں پر لیتے تھے اور پورے پہل کو زمین پر نہیں رکھتے تھے تاکہ قدموں کے نشانات نہ پڑ جائیں بچوں جا کے بعد صدیق کے چل رہے تھے یہاں تک ان کے اگلوں کے ناخون سارے نکل چکے چلتے چلتے رات کو کار گرانے سے خرید کے اندر آتا ہے نبھی اگر کام کیا ابو ادھر کبھی تیزی کے ساتھ آگے بات کر کے گاتے دیکھ رات صرف کر کے آتے کہہ دیتے ہیں کبھی پیچھے جا رہے ہیں الیاگ رسول نے پوچھا اصو بکر کیا بات ہے تم کبھی آگے بھر کر کے جاتے ہو پھر بےکرات پیچھے بھر کر کے جاتے ہو کہنے کے یا رسول اللہ بات اصل یہ ہے جنگلے سے ہمیں بات آتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کافروں کا کوئی گروہ آگے میں تو اس لیے باہر آگے کی طرف جا کر کے پتا لگاتا ہوں کوئی ہے تو نہیں پھر جب آگے کوئی نہیں ملتا تو جہاں پاس آتی ہے کہ ایسا نہ کوئی حق پیچھے سے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آ رہا ہو تو ہم پیچھے چلے جاتے ہیں ہمارے آگے پیچھے بھاگنے کی یہی وجہ ہے نبی رہے پہنچے اور ابو اپنی صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو لے کر کے داخل ہو گئے جب بیٹھ آپ ہمارا جانتے ہیں اور سنا ہوگا پورے کار کو صاف کیا اور سارے سوراخوں کو بند کیا اور ایک سوراخ باقی رہ گیا تھا جس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ابو کو دل کر کے بند کر دیا اور ران کو نبی علیہ السلام کو لگایا تکیے کا انتظام نہیں تھا اپنے ران کو تکیہ ہر کے طور پر پیش کیا نبی علیہ لہتر لے کے اوپر گئی اندر کوئی زہریلا اس یا کوئی پس جانور تھا جس نے جسا اور صدیق اکبر پر زہر کا اثر ہوا آپ کے آنکھوں سے آنسو اکثر لگے نبی راستان کے چہرے مبارک پر جب پڑے تو آپ نے پوچھا ابو بکر کیا ہے کہنے را رسول اللہ جانور میرے پیر میں کسی موسی اور زہریلے جانور میں دس لیا ہے بہرحان یہ بڑے داستان لمبی ہے یہ سب کچھ ہو رہا تھا اتنے میں صدیق اکبر کی نگاہ پڑی کس کپار مکہ ڈھونتے ہوئے بالکل گاڑ کے بہانے پر آ گئے ہیں نیچے ندی رہے کے ساتھ موجود ہیں ادھر کار مکہ ٹوٹتے ہی آگے پر بڑے پریشان ہوئے اور رسول اللہ لہ نظر آگے لو نظر آگ الا قدم علاحی ہے لاب سران کا قدم ہے یار رسول اللہ اب تو بہت برے ہم پھنس گئے ہیں یہ کافی سر پر اسلحہ ہے اگر ان میں سے کسی چافر نے اپنے انگوٹھے کو دیکھنا چاہا تو اس کی آنکھیں ہم پر پڑ جائیں گی اب تو کوئی کھاگنے کی بھی جگہ نہیں ہے نا سال فرمایا اب آپ یا اب بکر یہ تمہارے مکہ اپنے لے کر کے سر پر کھڑے ہوئے تھے اور ہماری تمہاری مدد کرنے والا مکے میں کوئی موجود نہیں ہے لیکن ابو بکر ذرا بتاؤ ہماروں کمیش نہیں ہے اللہ ہو سارے کوما اللہ کے دو بندے ہیں ساری دنیا ان کی دشمن ہے لیکن اللہ ان کا دوست ہے بتاؤ ایسے انسان کے بارے میں ایسے تو موجودوں کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا ساتھی کوئی انسان نہیں جنہ نہیں فرشتہ نہیں اللہ ان تین دونوں کا تیسرا ساتھی خود بن چکا ہو سبھی پر کوئی اطمینان ہوا اللہ تعالیٰ نے کافروں کو اندھا بنایا سارے کافی وہاں سے واپس آ گئے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی توفیق توفیم فرمائے اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہمیں دیر کی رابط قدمی فرمائے الحمد للہ وا سلام اللہ امباب تین دن کے بعد نبی عہیم سراف نام نکلے گا ابو بکر صدیقی کو لیے اور مدینے کی راہ پر آئے راستے میں دیکھ بڑے بوجھدار چاہیے تھے جن میں سے ایک بڑا اہم بوجھ چاہیے ابو ماد ایک آدمی تھے ایک بڑے شریف خاندان کے تھے انہوں نے راستے میں اپنا خیمہ لگا رکھا تھا تو اپنا باہر چلے جاتے لیکن ان کی بیوی جو ان میں بادر تھی ان کا طریقہ یہ تھا کہ کھانے پینے کا سامان پانی لے کر کے دودھ لے کر کے کھینے کے باہر بیٹھ جاتی تھی جتنے مسافر گزرتے تھے ان میں باہر سب کو کھلاتی تھی اور دودھ یا پانی پلایا کرتی تھی ندی رہے سا اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہنچے بھوک لگی ہی دی تھی اور اس موقع پر کھانا آپ کے ساتھ نہیں تھا دو ساتھ ختم ہو گیا تھا آپ نے دیکھا کہ امیر ماں بجے اورنگ بیٹھی تھی آپ نے ان سے پوچھا یار ماں بچ تمہارے شوہر کہاں ہیں کہنے لگی وہ تو اپنے باہر بھیج دیے کہیں کہنے لگی آپ نے فرمایا ذرا بتاؤ کیا تمہارے پاس کچھ کھانے پینے کا سامان ہے کہنے لگی کیا وہ بھی نہیں پہ سے رسول اللہ ہمارے دروازے پہ خرید لیے اس بوڑھی عورت نے کہا نہیں ہمارے پاس کچھ کھانے پینے کا سامان نہیں ہے ہم نے پہلے بہت کوششیں کی ہم اپنے پاس رکھا کرتی تھی لیکن ایسا پڑا کہ ہمارے یہاں سب کچھ ختم ہو گیا ہے آپ نے حساب کمایا اچھا دودھ پلا سکتی ہو کہنے لگی کی نہیں دودھ بھی نہیں پلا سکتی جو ساری بکریاں جو ہیں تہت کی وجہ سے سوکھ گئی ہیں کمزور ہو گئی ہیں اور کئی وہ او چراغ میں گئی ہوئی ہیں جب یہ ریسا کام گفتگو کر رہے تھے اتنے میں ایک ہے جو بکری دبلی پکری کمزور سوکھی بوڑھی بکری نظر آئی آپ نے پوچھا یہ بکری کیسی ہے کہ یاد رکھو گا یہ بکری رہنا نہ رہنا دونوں برابر ہے کہا یہ چڑا کہ اتنی کمزور ہو اتنی پوری ہو گئی ہے اتنی سوکھ گئی ہے کہ یہ چراکار تک نہیں پہنچ سکتی بکریوں کے ساتھ چل نہیں سکتی ساری بکریاں چلی گئی اور یہ پوری سوکھی ہوئی بکری یہاں بیسی ہے اب اس کے موت کا انتظار ہے آپ نے ساتھ سمایا اگر اس سے نکالنا چاہیں تو عجادت ہے تم عجادت دیتی ہو پوری ماں اس نے کہا بڑی خوشی کے بات ہے اگر اصل کو نبر آتا ہے تو نکال کر کے دکھائے نبی ریس راستہ نے حکم دیا اس پتری کو اٹھا کر کے لاؤ ساسی پتری کو پکڑ کر کے لائے نبی ریس راستہ میں اس کا کھن اور اس طرح سے ہاتھ مارا پورا تھن سے, سے بھر گیا پورا سنسوس سے بھر گیا آپ نے فرمایا ان میں محبت سے ان میں محبت گلاس نہیں لوٹا نہیں تمہارے گھر میں سب سے بڑا برتن میرے لیے لے کر کے آؤ وہ بوڑھی گئی، اپنے گھر کا سب سے بڑا برتن جو تھا وہ اٹھا کر کے لے کے آئی نبی ریس راستہ میں رکھا اور اپنے ستارک سے مبارک سے دودھ نکالنا شروع کیا برتن بھر گیا پوری اور وہ سوچتی ہے شمحان اللہ ساری بکریوں کو کام کی سمجھتی تھی اس کو بےکار سمجھتی تھی آج پتا چلا یہ ہماری غلط فیمی تھی یہی ایک بکری کام کی ہے باقی ساری بکریاں بےکار ہمیں پتا ہی نہیں تھا کتنا دودھ ہے آپ نے دودھ نکالا جب برتن بھر گیا تو آپ نے اپنی بسروں کو پلایا ساتھیوں کو پلایا وہاں جتنے لوگ تھے وہ بھی پلایا پھر آپ نے پیا اور پینے کے بعد کمایا پھر بکری دو بار رہا جو سود ختم ہوا تھا پھر دو بار آ نکال کر کے در تک بھر دیا اور یہ ان معبت کو بھیجو اس کے بعد میں میرے پاس وہاں سے روانہ ہو گئے شام کو ابو محبت جب اپنی بکریوں کو لے کر کے بکریاں لے کر کے پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ناؤ پر دھن بکریوں کا کھوڑا ممکن ہے دودھ نکل جائے قید کی بنا پر ساری بکریوں کو گلا نہیں ملتی تو اس لیے دودھ دو بھی سوکھ گیا ہے ایسا کرو ممکن ہے ساری بکریوں میں دو دو ککڑے بھی دودھ نکلیں گے تو پورے اور پوری کا دوبارہ ہو جائے گا میں محبت کرتی ہے ارے دودھ سوڑو گھر میں آ کر کے دیکھو پورا سب سے پروگرام دودھ سے بھرا ہوا ہے اور ارے کاے دودھ کہاں سے نوجوان خوبصورت نورانی چہرہ مانو معلوم پڑتا کے چہرے پر ہے شراثت رہی تھی آیا اور ہم سے کہا دودھ مانگا میں نے کہا دودھ نہیں اس نے اس بکری سے دودھ نکالا پلایا کمال ہے پہلے چہروں کو پلایا آخر میں پھر پلا اپنے پیا اور سب کو پلا دینے کے بعد جب خود اس نے دیا تب آئے لوگوں میں آخر ہو دودھے سب سے آخر میں دودھ دیئے اللہ ہو سر ایسا دیکھا تھا پورا ہلیا بتایا ابو ما بنے کا پاس وہی مکے والا ندی ہی ہوگا وہی جس کا صورت کہے بڑا موجنا یہ ہوا آپ آگے بڑھے گارے مکہ نے اعلان کیا تھا کی ابو بکر محمد کی گردن اور ابو بکر کی گردن جو کاٹ کر کے لائے گا ہر ایک کے بدلے سو سو اونٹ اگر سو سو کی گردن لے کر کے آتا ہے دو سو اونٹ انعام دیں گے دو سو سو اونٹ کی رارت میں سورا تمالی اللہ تعالیٰ جو بھی کافر اور مشرق تھے انہوں نے بڑی تیزی کے ساتھ اپنے کھوڑے کو رکھایا اور نبی رہے کا شام کو پکڑنے کے مدینے مدی نے کی راہ پکڑی آخرکار سور جا کر کے کی پر سوار محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ ابو بک ہیں اپنے گھوڑے کو ایر لگایا اور تھوڑا ان کا وہاں قریب پہنچ گیا کہتے ہیں جب, جب قریب پہنچا تو میں نے دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اطمینان کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتے ہی جا رہے ہیں ایسی پریشانی قرآن کی تلاوت نہ بھولے اور ہم سارے میں گانوں کو تیار کرتے ہیں قرآن کی تلاوت بھول جاتے ہیں ابر کو دیکھا وہ بائے آگے پیچھے گئے قریب تک ہم پہنچ جائیں لیکن جب یہ ساتھ ساف کرے جیسے میں آپ کیا قریب پہنچا اور حملہ کرنے والا تھا اتنے میں میرے بولے کہ اتنے دونوں پیر کوں تک کمیز میں سکتے ہیں اور میں منہ کے بڑھ بہت مشکل سے نکلا دوبارہ سمجھ آ کے تو پھر جو ہے تھوڑے سب ایک پھر اور نکلتی ہے تو معلوم پر تھبا تو ہو رہا ہے اس ہونے لگا کہتے بس میں سمجھ گیا کہ میں اس کو قتل نہیں کر سکتا اس کے قریب نہیں جا سکتا اور اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ آگے بڑھائے گا دنیا میں ترقی دے گا آخر مدینہ پہنچ گئے آپ نے مسجد بنائی اور وہاں سے اسلامی حکومت اور اسلام کے عروج کا دور شروع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو امن کی توفیق نصیب فرمائے ہمیں ہجرت کے بعد کے نصیحت حاصل کرنے کے توفیق دے ارا نال ہم نے جو بیمار ہوں شکار کلیہ فرما جو مصروف ہے اللہ تعالیٰ ان کے قرض کو ادا کرا دے پریشان ہال بھائیوں کی پریشانیوں کو دور کر دے اللہ فرمک ملی ان المؤمنين والمسلمين والمسلمات ابا الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يا قلوب وادعوه يستجب لكم وذكر الله تعالى اكبر